شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی طلعالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح عباسی خلافت سے عثمانی خلافت تک قائم ہونے والی مختلف مستقل حکومتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں گزشتہ سبق میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایوبیوں کے بعد ممالک کی حکومت قائم ہوئی تھی 648 ہجری سے 922 سو ہجری تک یعنی 1250 عیسوی سے 1517 عیسوی تک یہ ممالک کی حکومت قائم رہی ہے ان میں بحری مملوک اور برجی مملوک دو قسم کے مملوک ہیں اور یہ کل ترپن بادشاہ بنتے ہیں جن میں سے سب سے آخری بادشاہ تومان بائی دوم کو عثمانیوں نے پھانسی پر چڑھا دیا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چنگیزیوں کے حملے کے بعد عباسیوں کی خلافت ختم ہو گئی تھی البتہ چھ سو چھپن ہجری میں عباسیوں کے آخری خلیفہ مستثم باللہ کے قتل کے بعد دوبارہ مصر میں برائے نام عباسی خلافت قائم ہوئی تھی جسے ہم رمزی عباسی خلافت بھی کہہ سکتے ہیں یعنی برائے نام عباسی خلافت موجود تھی اگرچہ دوسرے سلطان اور عمرا موجود تھے اور احترام اور تقدس کا معاملہ بہر حال موجود تھا طاقت اور شان و شوکت دوسرے سلطانوں کے اور عمرا کے ہاتھوں میں تھی بہرحال یہ برائے نام عباسی خلافت چھ سو چھپن ہجری میں, مصر میں قائم ہوئی ہے اور نو سو بائیس ہجری تک جاری رہی ہے یعنی بارہ سو اٹھاون عیسوی سے پندرہ سو سترہ عیسوی تک عباسیوں کی رمزی خلافت قائم رہی ہے خلیفہ مستعثم باللہ کے چنگیزیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد بنوعباس میں سے دو شخصیت نے خلافت کا دعویٰ کیا ایک کا نام ابو العباس احمد بن علی ہے جن کے جد اعلی مسترشد باللہ بن مستظہر باللہ ہیں اور دوسری شخصیت کا نام ابو القاسم احمد بن ظاہر بمر اللہ ہے جو کہ مستنصر باللہ کے بائی تھے اور نصب میں العباس اور القاسم مستظہر باللہ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں العباس نے یعنی احمد نے حلب جا کر اپنا نصب خفاجہ قبیلے کے عربوں کے سامنے ثابت کیا تو اس زمانے میں جو حلب کے امیر تھے حسام الدین بن اب الفوارس انہوں نے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ العباس کے ہاتھ پر بیعت کی جبکہ دوسرے القاسم محمد بن ظاہر نے قاہرہ کی طرف توجہ کی اور مہارش قبیلے کے جو عرب ہیں ان کے سامنے جا کر انہوں نے اپنا نسب ثابت کیا چنانچہ اس زمانے کے جو مملوکوں کے مشہور معروف بادشاہ تھے الملک الظاہر ظاہر بے برس جو سیف الدین قطب کے بعد مملوکوں کے سب سے مشہور ترین بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری اہم شخصیات اور علماء کے ساتھ مل کر القاسم کے ہاتھ پر بیت کی القاسم نے اپنا لقب مستنصر باللہ رکھا یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے عباسی خلافت کے چنگیزیوں کے ہاتھوں خاتمے کے تین سال بعد کا یہ واقعہ ہے القاسم صاحب نے بیبر صاحب سے یہ درخواست کی کہ چنگیزیوں کے خلاف جنگ کے لیے مجھے لشکر دیں تاکہ میں ان کے خلاف جہاد جاری رکھوں لیکن ان کو ایک چھوٹا سا لشکر دیا گیا جو چنگیزیوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور اس جنگ میں القاسم مستنصر باللہ شہید ہوئے اب ایک ہی مدعی خلافت رہ گئے تھے اور وہ تھے العباس احمد چنانچہ وہ قاہرہ آئے وہاں ان کی متفق علی بیت ہوئی اور وہ دوبارہ سے عباسی خلافت کو سنبھالنے اور سلسلے کو چلانے والے بنے اور انہوں نے اپنا لقب الحاکم بمر اللہ رکھا یہ برائے نام خلافت عباسیوں کی مصر میں جاری رہی حتیٰ کہ نو سو بائیس میں عثمانیوں نے مصر فتح کیا سلطان سلیم اول کے زمانے میں سلطان سلیم ایک انتہائی حبت اور رعب و دبدبے والے سلطان تھے عباسی خلیفہ تو ظاہر سی بات ہے برائے نام ایک رمزی خلافت پر قائم ایک شخص تھے چناچے انہوں نے عثمانی سلطان کے سامنے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور سلطان سلیم اس خلافت کو قسطنطینیہ لے کر چلے گئے و ولت قائمتن فی اعقابہ الی انزالت بزوال الدوله العثمانیہ اور یہ خلافت 922 ہجری سے 1342 ہجری تک یعنی 1517 انیس سو تیئیس عیسوی تک قائم رہی اور عثمانی خلافت کے سقوط کے ساتھ ہی خلافت کا یہ سورج ڈوب گیا عثمانیوں کی تاریخ اوروں ان کا تذکرہ انشاءاللہ مستقل طور پر آئے گا اللہ جل جلال ہمارے ان مسلمان علماء سلاطین اور عمرہ جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی اللہ تعالی ان سب پر خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک اور مبارک اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی عمارت اور خلافت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلق ہی محمد وصحب اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ